اور اللہ کو یاد نہیں کرتے اس کی عبادت نہیں کرتے دیکھو اللہ جس ذات نے جعال لکم تمہارے لیے کیا ہے الارض زمین کو فراشن فرش بنایا زمین کو نہ تو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اس پہ آدمی لیٹی نہ سکے نہ ہی ساری زمین کو دلدل بنا دیا ہے کہ لیٹے اور دھس جائے مایا جال لکم الشن زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا بستر بنا دیا اس سے ترجمہ کیا ہے و اور آسمان کو بنا ان چھت بنا دیا بنا کے دو ترجمے کیے گئے کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا یا فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنا دیا بنا عربی میں عمارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو آسمان ایک عمارت ہے ہے بڑی زبردست بھی پتا نہیں اللہ تعالیٰ کسی کی روح کو وہاں لے جائیں تو ساری بات کھلے گی موت کے بعد ہی شاید لیکن زبردست عمارت ہے کھڑکیاں ہیں دروازے ہیں تہ بتہ سات آسمان ہے ہر طرح کی مخلوق ہے اور ٹائم نہیں ہے اصل تو جو بات ہے ٹائم نہیں جس ٹائم کے ہم مقید ہیں نا کہ ٹائم کی وجہ سے یہ اثرات پڑتے ہیں نا ابھی جوان ہے پھر بوڑھا ہو گیا ٹائم کا سارا چکر چلتا ہے وہاں ٹائم نہیں ٹائم کانسٹنٹ ہے جیسے کیمسٹری میں ہمیشہ ٹائم کانسٹنٹ رہتا ہے نا جتنے بھی آپ نے آپ، آپ لوگوں نے تو پڑھی ہوگی تو وہ ٹائم وہاں کانسٹنٹ ہے جو چیز جس حال میں گئی واپس اسی حال میں آ جاتی اس علیہ صلاح تعالیٰ السلام گئے تھے اٹھا لیا تھا، ٹائم کانسٹنٹ ہے وہ یہاں آئیں گے تو پھر ان کی زندگی شروع ہو جائے گی دروازے ہیں قرآن کہتا ہے فم آبا کا تھا اور جب فرعن غرق ہوا تو آسمان اس پہ نہیں رویا اس کا مطلب ہے مومن پہ آسمان روتا ہے حدیث میں آتا ہے جس دروازے سے مومن کا رزق آتا ہے اور جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں وہ اس کی موت پہ رو پڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب میں بند کر دیا جاؤں گا اور پھر میں نہیں کھلوں گا ہوتا بھی یہی ہے تو کروڑوں آدمی ہیں اور کروڑوں دروازے ہوں گے کیا کیا چیزیں ہوں گی مہراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان کی تو یہ مراد کہ بنا آسمان تو چھت بنایا یا عمارت بنائی ہے جو ہمیں تو یہاں سے نظر نہیں آتی ان اور اللہ نے آسمان سے کیا کیا پانی کو نازل کیا فخر جب اور اس کے ذریعے نکالا منسما رات پھلوں میں سے رزق اللہ کم تمہارے کھانے کے واسطے اللہ نے رزق نکالا ہے اللہ تعالی نے چیزیں پیدا کی ہیں تاکہ تم لوگ کھاؤ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو یہ سب چیزیں فلاط اللہ اندادا یہ سارے اقلی دلائل ہوئے؟ سو ہرگز نہ ٹھہرانا انداد اللہ کا ند ند کی جماع انداد وہ ان تم اور یہ تم بھی جانتے ہو یعنی تم بھی جانتے ہو کہ آسمان کو بنانا زمین کو پیدا کرنا یہ یہ یہ ساری چیزیں اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی تو جب اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہیں تو پھر تم کس طرح کسی کی عبادت کر سکتے ہو ند کو دونوں طرح اربوں نے استعمال کیا ہے اور بہت اچھی چیز ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ پہ لکھی ہے یہ ابن قیم بڑے کام کا بندہ تھا ان کی چیزیں پڑھی اور ان کی ذات الماد جو ہے نا یہ جو کتاب ہے کاش ایسی کوئی کتاب اردو میں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اتباع سنت پہ سیرت کا سارا کتب خانہ ایک طرف اور ایک یہ الماد ان کی کتاب ایک طرف اتنی زبردست چیز ہے زاد الماد اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے ترجمہ کرچہ غلط کیا ہے لوگوں نے لیکن بڑے کام کی چیز ہے کوئی آدمی ہمت کرے اور اتنی احادیث جمع کر دے اردو کی کتابوں سے اور اس میں جو احناف کا یا جو فقہ کا موقف ہے اپنا وہ لکھ دے کیونکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ احادیث لاتے ہیں پھر حمبلی مسلک بھی زیادہ لاتے ہیں کیونکہ وہ حمبلی تھے اگرچہ باقی فکہ کا بھی ذکر کرتے ہیں مگر اس جیسی دوسری کتاب اب تک آئی نہیں کمال کی چیز یہ جو کتابیں ہم آپ سے ذکر کرتے رہتے ہیں ان کو آپ اگر لکھیں گے کبھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہر فن کی ایسی کتاب ہے جو بس آدمی کچھ نہ پڑھے اس کتاب کو پڑھے شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ کی کتاب ہے توحفہ اسنا شریعت شیعت کے رد میں ایسی کتاب ہے کہ اب تک شیعہ نے اس کا جواب نہیں لکھا اس کے جواب میں بائیس بائیس جلدیں اہل تشی نے لکھی ہیں لیکن جو بات شاہ صاحب کی ہے وہ شاہ صاحب تحفہ ایسی چیز ہے جو سبکن سبکن کسی استاد سے پڑھنی چاہیے کچھ مت پڑھیے شریعت پہ بس وہ ایک کتاب پڑھنے تو ایسے نہیں ہے کہ شاہ صاحب خام خواہ کوئی غالم گلوچ اور یہ چیزیں وہ بھی غلط بات ہے بڑی تہذیب بڑی شائستگی سے لکھی ہے اور اودھ والوں نے پورا زور لگا لیا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا کسی طرح وہ کریں نہیں کر سکے کے جتنے نواب تھے انہوں نے اپنے اہل تشریح کو جمع کیا مجتہدین کو اور کہا اس کتاب کا رد لکھنا چاہیے تو ایک مجتہد صاحب تھے لمبا قصہ ہے مختصر خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا اتنے مہینے کے لیے آپ ہمارے گھر کے اخراجات کا بندوبست کر دیں تو نواب صاحب ہم لکھ دیں گے ہو گیا چھ مہینے سال بعد جب وہ کتاب لائے پڑھنا شروع کی تو اور بھی مجتہدین تھے تو انہوں نے نواب صاحب نے تھوڑا سا سن کے کہا کہ بھئی آپ لوگ اس کے بارے میں رائے دیں کہ کیا ہے تو ایک مشتحد بولے اور انہوں نے کہا حضور آپ اگر صاف بات سننا چاہتے ہیں تو میرا حال یہ تھا کہ میں نے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی دلی میں وہ طوائد تھی میں اسے خط لکھتا تھا وہ مجھے جواب دیتی تھی اور ایک مرتبہ میں نے ایک سال میں ایک خط اسے لکھا ویسے تو لکھتا رہا لیکن بہت زبردست فارسی اس میں لکھی اور میں نے سوچا کہ اس فارسی کا جواب وہ مجھے کیا دے گی اتنی خوبصورت عبارت میں نے سال بھر میں مرتب کر کے بھیجی اور اگلے ہفتے جس کا جواب آیا تو میں حیران رہ گیا اور اتنی حیرت تھی کہ میں لکھنؤ سے دلی چلا گیا اور میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم نے اتنا زبردست خط مجھے لکھا ہے اور ایسے فکرے ہیں کہ یہ تم بنا نہیں سکتی ہوا کیا تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو بات یہ ہے کہ تمہارا خط مجھے ملا تھا تو میں سمجھ گئی کہ میں تو ساری زندگی بھی ایسے نہیں لکھ سکتی تو ہم یہاں حضرت کے درس میں جاتی ہیں شابد العزیز صاحب رحمت اللہ کے تو حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو بات پوچھنی ہو تو پوچھ لیتی ہیں میں گئی جب سارا درس ختم ہو گیا سب کچھ تو میں نے حضرت کو تمہارا خط دیا میں نے کہا حضرت یہ میرا ایک یار ہے اس نے خط لکھا ہے اور اس کا جواب آپ لکھوا دیں تو حضرت نے مجھے جواب لکھوا دیا تھا یہ تمہیں بھیجا تو کہنے لگا کہ نواب صاحب وہ فارسی جو شاہ صاحب نے لکھی ہے نا شاہ بل صاحب رحمۃ اللہ نے اس فارسی کا ہی جواب نہیں ہے اور آپ اس پہ غور کیجیے کہ انہوں نے جو نام رکھا ہے کتاب کا تحفہ اس وہ ہمارے لیے تحفہ بھیج رہے ہیں اور انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے کہ ذوالفقار دو دھاری تلوار تو جہاں نام رکھنے کا بھی ڈھنگ نہ آئے اس کتاب کا کیا رد لکھنا بائیس بائیس جلدیں اس کتاب کے رد میں لکھی گئی ہیں ہمارے علم میں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی کتاب کا اب تک جواب نہیں ہوا کبھی بھی موقع ملے کچھ مت پڑھیں آپ شعت پہ بس اس کتاب کو کسی استاد سے سبکن سبکن تو توفا ناشریہ اتنی زبردست چیز ہے اردو میں اس کا ترجمہ جو ابد الشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے وہ پڑھنا چاہیے بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا لیکن بعد پھر وہی وہ آ جاتی ہے اس کے لیے بھی ایک استاد چاہیے تضاد الماعت ابن کیم نے جو لکھی ہے اچھا ابن کیم نے اس میں بڑا اچھا لکھا ہے فلاط جو اللہ اندادن یہ جو ند ہے نا یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی بھی شریک مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو مسل نہ بناؤ اللہ جیسا کسی کو نہ بناؤ ایک کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک نہ بناؤ اور ایک یہ ہے کہ ند بمانہ ضد کے کہ اللہ کے اللہ کے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اس کا مخالف نہ بناؤ دونوں رد دو گئے ایک تو آسانی سے سمجھ میں آنے والا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ٹھیک ہے جی جو اللہ تعالی کی طرح تم اس سے مدد مانگو یا یہ کام کرو اور ایک یہ کہ اللہ کی زد نہ ٹھہراؤ یعنی دو خدا نہ بناؤ جیسے ایرانی کرتے تھے کہ انہوں نے ایک خدا نیکی کا بنایا ایک برائی کا بنایا یزنا اور آرمن ہے نا کہ نیکی کا خدا یہ ہے اور برائی کا خدا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ میرا میری زد نہ بناؤ یعنی یہ مت سمجھو کہ خیر کا میں ہوں تو شر کا کوئی اور ہے یہ سب چیزیں ہماری ہی طرف سے فلاح یہ دیکھا ہے یہ ند کا لفظ جو یہاں لائے ہیں نا اللہ یہ, یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے اتنے زبردست الفاظ خدا تعالیٰ چن چن کے لاتا ہے کہ لوگ ڈیڑھ ہزار برس ہو گیا اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے اور نسنوں پہ نسلیں بدلتی چلی جا رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی وہ ان تم جب کہ تم اس بات کا علم رکھتے ہو دو شبہات تھے کفار کو اب ان دو شبہات کا جواب دیا ہے اللہ نے ایک شبہ نے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے بناتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی خدا کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کے کلام میں مکھی مچھر مکڑی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ کیوں ہیں بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہوں جیسا ہوتا ہے یہ کیوں چیزیں ہیں ان دو شبہات کا جواب اللہ نے آگے چل کے دیا ہے اگلی آیات میں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں